حکم پٹ پٹنا پٹ پٹنا میاں شیر ربا لال ولی سمجھتے آپ فرماندے دوں دس کتاب خزینہ مارفت موجود ہے آپ فرما دے دس اور کچاری اللہ مال دسو اگر نال، کچاری ہے بےمانی بغیر اللہ مال مال با مال مال دشا باندر ہوگا ہوں بےمانی بغیرتی ہر حق... ہر سوال اگلا ساڈا ہے کہ سکول کال انگریز دی حکومت ہر کوفر فساد فیتنے دا مٹ ہر فساد حکومت ہو اللہ حکومت انگریز مسلمان کافر ہے یہ سا سوال پڑھ لو لیکن ایک کام کرو انگریز حکومت پڑھنا کرنا پڑھتے سانونا پڑھو انگلش صرف تسان لانتیو انگریز دی حکومت مرزائی ہندوسائی چلانے پاکستان جی سارے نکل جان چلو جہے کلمے پڑھنے والے آپ مسلمان کہہ رہے ہیں وہ لانتی نکل جان انگریز کا نظام تو سویر ختم چشتی انگریز دی حکومت دلیو چلانا بند کر درتی ہونا انگریز پڑھ لو مسلمان کرو تین شعور کہ سکھو ابھی کدو کہ شعور نہ سکھو جی سارے سچی دس جی برتی نہ ہوگریز پینٹ داری منا کے بیچ ہوڑی مچھ منا کے بیٹھ ہو پینٹ پا کے بیٹھے ہو پینٹ پوائی ہوئے سارے زمانے کے بڑے ہو ٹی وی چکلا گھر چو ساری بغیر تھی ماں بھی جنا کر بمب مار دین آنجروں دی حکومت نہیں چلانی تو معلوم ہوا وہ اصل مقصد حکومت کنجر کوئی تیر دہڑی والا ہو جی سر سیو چو گیا ہوے اتو تک سکھنا اتنے ادی تین تک انگریز کی حکومت کو منی بیٹا انگریز کے حکومت نظام منتا اقوام متحدہ منتا وہ نظام حکومت کو منتا تو کنجر وہ پونا لانتی مطلوب ہے وہ نہ محبوب ہے وہ شوق ہے وہ ٹو ہے وہ ہے وہ سارا کچھ وہ اگریزوں چنگا لگتا ہے پینٹ بھی پینٹ اقوام متحدہ آرڈر مار دیتی ہے ہاں جی بم برسا سکول ختم ہو گیا جر پہ برتی ہونا چڑتی حکومت حکومت بغیر سبول تو چلتی تعلیم تو لیا وہی تعلیم کافل اس واسطے جگہ رام لاڈ میکالے خود انہوں نے انہاں انہیں آ کے سکول کھول تو سا مقصد ہی ہوئی ہے کہ صرف ان بندے تیار کرو جے بغیر بئیمان حکومت چلا کا کام دن سان سرف چاہیے ساری حکومت چلتی رہے ہوں دیکھ بھین چو چھوجا سال ستر سات سات ہو جا حکومت چلن کہ نہیں چلن ایمان کہ کتے رہا مسئلہ یہاں فیکٹری ڈاکٹر ہسپتالوں سے جی وہ کیوں دینا وہ اس واسطے دینا سیا آ جائے پتر پالیا ہوگا نا پالیا ہوگی تو وہ باہر پونکتا ہو تو اپنا دھیان رکھتا ہوگی وہ مکھن بھی اگلے کھوا لینا پتا نے جب سارے دلے تابے ہوں یہ بمب بھی دائٹم ہے نا تو سارے بمب چلے گا ہے دوستوں چلے گا ساڈا چلنا ہے معلوم ہے لگ جاگ لگ جاؤ جی تا دلیہ حکومت دامی ہے رکھواں سارے بندہ اپنی بولی تو لا لو سارے چنے لگتے ہیں نہیں لگتے اسی طرح ہی کوئی داری والا کوئی بغیر دڑھی کوئی پینٹ والا کوئی کمیں کوئی کمیں صرف انگریزی اگو مطلب مننا والا چاہیے پاو جہا ہوگا وہ آتا بس میرا ہے ساڈا ہے تینوں ہرش دیا گیا ہرش پالا آ جا کجرا میری گاڑی سے رہتا ہے وہ بتار پر کام مگر جب دل دکھاتا ہوں اقبال کا زہر ہو سکتا جاسوس والا ایمانا کر کے جدو پنڈ پہ سن بکالت سن اپنا گلام محمد نوکر گلام یار پینٹ واپس آنا نا آخنا یار یہ باندر والے کپڑے لا لاندر لا لے بندے لایا لایا کپڑے ہے جی آنی منہ دس ہوئے اگریز داری دہڑی والا بندہ ہوئے ایڈی پاس ہے انگریز آ کے مولوی ضرورت اقبال دشمن سی اب تک پیا پینٹ باندر مانا بندہ ہو پینٹ پائی کھڑا ہو باندر لباس پایا وہ انگریز چنگا لگے گا پائی نہیں چاہنا کنگریزا اقبال کی خوبی سی سبال کی خوبی سی کہ اپنے کلام اقبال نے کدی اگریزی نہیں بولی انگریزی کا لفظ نہیں بولیا ادھر بولنا ہوں کیونکہ کلام پیغام مسلمانوں کا لفظ جاری بنا کے اردو بنا کے بول رہا ہے لورد فارسی نے کا نام حکومت کر ਜਾ ਗਏ ਛੱਡ ਖਲਾਫ ਜਾਣਗੇ ਛੱਡ ਖਲਾਫ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ ਪਤਨ ਲੱਗੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰੀ ਬਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰੇ ਭੰਟੂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਮੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਜਰ ਸਗੁਲੀਆਂ ਆਖੂ ਬਗਰ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਕਰੋ ਛਤਰਮਨ ਮਾਰਨ ਕਿਹ ਹੋ ਲੋਕ میں میں میں تو تعلیم تعلیم کے کے کو اپنے چیلوا اپنی نسل ہر نظام یعنی اپنے کفر دا چلا گے چلائے گا شکلے کا اپنی دھی بہن نو جی وا قانون جو, جو میں گستاخی رسول جو سارا نظام تیزاب میں ڈال اس کی کری جی دا لویا... گرم پھر ٹال ڈائی کری دی دائره جیں دی گڈائی کروںاں دا پردا بن جندا کہ نہیں اواندا پہلا غیر ارسلوہ دی سختی ہے نا اونوں اگ نال ٹال میری تعلیم کندا اگے کی ہے اگے یہ ایسی بہن یقی دی اگے بے ایمانی بغايرتی دی اس اگ وچ جڑا آویگا جinna مرضی ایمان غیرت والا ہوویگا بہن ہاتھ نال ناں چاہے تے پھر اگ اللہ اللہ بے شک بے شک تے اندر بے شک بے شک بن دے گا تین لکھتی تعلیم کے میں ڈال اس کی خودی کو اقبال اقبال تو سکول مقصد بناؤ بے فیرت بناؤ واشی درندہ بنا دیو جدھر مرضی ٹالو جدو ٹال جائے گا جدھر مرضی بنا پھر ہی جا چرچ نو ہے جاننے گرجے والے اگریز یہ بہن چودہ کا نظام ہے تعلیم ہے نا یہ جن سکول کالج کرنا پیا نظر آدھے تینسانی اولاد <سؤال> اپنے نہیں دے دیا میںاچی بندہ تعلیم تعلیم چان کسے ملا نو پوچھ وہ تعلیم اگریز بالکل بالکل لانت بالکل بہن جکی ہر بغیر ساری دنیا فساد اسل پیا لیا جائز میرے امام مامی سنت فرماتے اچھی گلا کرو لیکن فرمایا چودمایا پینٹ نہ وہ کہتا ہے کہ وہ مرد خلاب بولانتی ہے ہر برائی ہو دے تو نکل دی کہ امام اہل سنت فرمانا ہے جڑی آگے سر سوار نے لائیے پہلے اے بجاؤں گے اے بجاؤں گے پہلا اے جتھے سنا میں گا بھار لو یا جو کہ بیان کیتا ہے لو باس جتھے سنا گے جہاں